باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المطقین خوتم النبین سیدن مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمعین قرآن مجید کا نواں پارا اس کا آغاز العراف کی آیت اٹھاسی سے ہوتا ہے اس میں پیغمبرانہ جد و جہد توحید و شرق کی کشمکش قوموں کا عروج و زوال غزوات اور امت مسلمہ کی تشکیل کے بنیادی اصول جیسے گہرے اور اہم موضوعات بیان ہوئے شعیب علیہ السلام کی قوم کے متقبر سرداروں نے ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو وہ ان کے مذہب میں واپس آ جائیں یا پھر شہر سے جلا وطنی کے لیے تیار ہو جائیں شعیب علیہ السلام نے نہایت اعتماد اور توحید پر مبنی جواب دیا کہ اللہ نے انہیں شرک سے نجات دے دی ہے اور اب وہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں جا سکتے انہوں نے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان اللہ سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی دعا مانگی تو قوم کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کا انجام انتہائی عبرت ناک انداز میں سامنے آیا ایک زبردست زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا وہ اپنے ہی گھروں میں اونھے منہ گر کر ہلاک ہو گئے یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے ہدایت اور انجام کا مالک صرف اللہ ہی ہے اللہ نے ایک اہم اور بنیادی اصول بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں پیغمبر بھیجا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ ایمان نہیں لاتے تو انہیں سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ آجزی اور نیاز مندی اختیار کریں پھر جب وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے تو اللہ ان کی سختی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے اور یہ تبدیلی ان کی آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ اس حکمت کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباؤ و اجداد کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے چنانچہ وہ غفلت اور سرکشی میں مزید بڑھ جاتے ہیں وہ نازک اور خطرناک موڑ ہے یہ جہاں اللہ کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے قرآن نے واضح کیا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے لیکن ان کے چھٹلانے کی وجہ سے ان کے اعمال کا وبال ان پر آ پڑتا ہے یہاں ایک سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی اس اچانک پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں جو رات کو سوتے وقت یا دن میں کھیل کود میں مصروف ہوتے ہوئے آ سکتی ہے واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی پکڑ سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو حقیقت خسارے میں ہوتے ہیں فرعن کے دربار میں جادوگروں کا عظیم اجتماع ہوا جنہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں کی آنکھوں کو مشہور کر دیا اس پہ سہر تاری کر دیا لیکن موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان کے تمام جادو کو نگل گئی اور حق باطل پر غالب آ گیا یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے رب العالمین پر ایمان لے آئے فرعون کا غرور ٹوٹ گیا اس نے انہیں سخت ترین سزاؤں کی دھمکی دی مگر جادوگر ثابت قدم رہے اور انہوں نے اللہ سے صبر اور ایمان کی حالت میں موت مانگی فرعون اس کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ان کے بیٹوں کو قتل کیا بیٹیوں کو زندہ رکھا زلیل کیا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی اور خوشخبری دی کہ زمین اللہ کی ہے جس سے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور جو انجام ہے وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے اس کے بعد فرونیوں پر مختلف عذاب نازل ہوئے طوفان ٹڈیاں مینڈک، خون وغیرہ ہر عذاب کے وقت وہ موسا علیہ السلام سے وعدہ کرتے کہ ایمان لے آئیں گے لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے آخر کار ان کی سرکشی کی سزا انہیں سمندر میں غرق ہو کر ملی اور بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا گیا بنی اسرائیل کے ایمان کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ وہ بدھ پرست قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے موزا علیہ السلام سے بدھ کا مطالبہ کر دیا جس پر آپ نے ان کی جہالت پر شدید نکتہ چینی کی اور اللہ کے ان عظیم احسانات کو یاد دلایا جو ان پر کیے گئے تھے موسا علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے اللہ کی طرف بلایا گیا آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشی مقرر کیا قوم کی اصلاح کی تلقین کی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا موسا علیہ السلام نے اللہ کا دیدار چاہا لیکن انہیں بتایا گیا کہ وہ طاقت نہیں رکھتے اللہ کے جلال کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے ہوش آنے پر انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی پاکیزگی بیان کی اللہ نے انہیں اپنی رسالت اور کلام کے لیے منتخب فرمایا تورات کی تختیاں عطا فرمائیں جن پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل درج تھی ادھر قوم نے آپ کی غیر موجودگی میں سامری کے فریب میں آ کر بچڑے کی پرستش شروع کر دی ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئے جب موسا علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو سخت غصے اور افسوس سے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی سے بڑی سختی سے پیش آئے ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ قوم نے انہیں کمزور سمجھ کر قریب تھا کہ قتل ہی کر دیتے تو موسا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ انہیں اور ان کے بھائی کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت میں داخل کرے اللہ نے بچھڑا غضب اور ذلت کا فیصلہ سنا دیا البتہ توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت کی بچارت دی موسا علیہ السلام ستر آدمیوں کو لے کر کوہ تور پر چلے گئے لیکن وہاں ایسا زلزلہ آ گیا آپ نے اللہ سے التجا کی اور قوم کی کم فہمی اور گناہ پر معافی مانگی اللہ نے فرمایا کہ اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اور اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دیا جائے گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں آیات پر ایمان لاتے ہیں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی کہ وہ نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے وہ پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں جو ہیں وہ حرام کہتے ہیں اور لوگوں پر سے بوجھ اتارتے ہیں جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کا ذکر کیا گیا ان کے بارہ قبیلوں میں تقسیم چشمے پھوٹنا ابر کا سایہ منوسلوا کا نزول اس جیسی نعمتوں کا ذکر ہوا پھر انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور آجزی کے ساتھ حتت ان کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا کہا گیا لیکن انہیں نے وہ لفظ بدل دیا اور ظلم کیا جس پر ان پر عذاب نازل ہوا سب یعنی ہفتے کے دن مچھلیوں کے امتحان کا واقعہ بھی تہائی عبرتناک ہے ایک جماعت نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو نصیحت بھی کی مگر انہوں نے وہ نصیحت نہ مانی اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دی یہودیوں پر ہمیشہ ذلت اور مسلسل تکالیف مسلط کیے جانے کا فیصلہ سنایا گیا اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا گیا پھر ان کے ناخلف جانشی آئے جو دنیا کے مال و مطا کے لیے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالنے لگے آخر میں ان سے میساق لینے کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر گواہ ہے کا اختتام نہایت جامع انداز میں ہوا ایک شخص کی مثال دی گئی کہ جسے اللہ کی آیات عطا کی گئی لیکن وہ ان سے نکل گیا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اس کی مثال کتے جیسی کہ ہمیشہ زبان نکالے رہتا ہے دنیا میں بہت سے جین اور انسان جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں جن کے دل جن کی آنکھیں جن کے کان ہیں لیکن وہ حق سے بحرور نہیں ہیں اللہ کے بہترین ناموں کا ذکر ہے اور ان لوگوں سے کنارہ کشی کا حکم ہے جو ان ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ درگزر سے کام لیں نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے پرہیزگاروں کی صرف یہ بیان ہوئی کہ وہ شیطانی وسوسے سے چوکنے ہو جاتے ہیں قرآن سننے کی تلقین کی گئی اللہ کے مقرب فرشتوں کی عبادت کرنے کا ذکر ہوا جو کبھی بھی سرکشی نہیں کر پھر اسی پارے میں سورہ الانفال کا آغاز ہوتا ہے یہ سورہ بنیادی طور پہ غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں جنگی قوانین انفاق فی سبیل اللہ مومنین کی جماعت کی تنظیم پر روشنی ڈالی گئی اس سورہ کی ابتدا مال غنیمت کے حکم سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے آپس میں سلاح رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں جو سچے مومن ہیں ان کی صفات بھی بیان ہوئی کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں پھر غزوہ بدر کا واقعہ بھی بیان ہوا کہ جب مومنوں کی ایک جماعت اس مہم سے خوش نہیں تھی انہیں اللہ کا وعدہ یاد دلایا گیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ ان کے ہاتھ آئے گا مگر وہ بغیر ہتھیار اٹھائے قافلے کے خواہش بنتے جبکہ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ وہ حق کو غالب کرے اور کافروں کی جڑ کاٹتے غزوہ بدر میں مومنوں کی بہت قلیل تعداد اور سامان کی کمی کے باوجود اللہ کی مدد کے شاملے حال ہوئی انہوں نے اپنے پروردگار دگار سے فریاد کی اللہ نے فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرما لیا اب دیکھا جائے تو یہ مدد صرف بشارت اور اطمینان قلب کے لیے ہے ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہی تھی نیند کی چادر سے تسکین آسمانی پانی سے پاکیزگی شیطانی نجاست سے دوری جیسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ مومنین کی حوصلہ افزائی کریں اور کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں حکم دیا گیا میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیری جائے ایسا کرنا اللہ کے غضب کا باعث ہے اہم ترین نقطہ جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ در حقیقت کافروں کو قتل اللہ نے کیا اللہ کے غزب کے باعث ایسا ہوا تھا۔ جبکہ کنکریاں جو پھینکیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اصل میں کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی۔ یہ سب کچھ مومنوں کو آزمانے کے لیے اللہ کی قدرت کے ظہور کے لیے ہے۔ کافروں کی تمام تدابیر کمزور اور اللہ کے مقابلے پر بیکار تھیں۔ کافروں کو متنبہ کیا گیا۔ کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے ورنہ دوبارہ عذاب آ جائے گا اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اس سے روگردانی گردانی نہ کریں ان لوگوں جیسا نہ بنیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر در حقیقت وہ سنتے نہیں اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اطاط کے حکم میں زندگی بخش پیغام ہے فتنے سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ایسا فتنہ جو خاص کر ظالموں پر نہیں آتا بلکہ سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے مکی زندگی کی کمزوری اور بے بسی کے دنوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا گیا کہ کس طرح اللہ نے مدد کی جگہ دی پاکیزہ رزق قطع فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت سے منع کیا گیا مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا پرہیزگاری کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ اللہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو بصیرت ہے وہ وہی عطا کرتا ہے گناہ مٹاتا ہے بخشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازشوں کا ذکر ہوا کہ وہ آپ کو قید کریں یا جان سے مارے یا جلا وطن کریں لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تھی کفار کی یہ روش بھی بیان ہوئی کہ وہ آیات سن کر کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ عذاب مانگتے تھے لیکن اللہ اس وقت تک عذاب نہیں کرتا جب تک رسول ان میں موجود ہو اور جب تک وہ استغفار کرتے رہے خانہ کعبہ سے روکنے والوں کا انجام اور ان کی عبادت کا مذاق اڑایا گیا کہ وہ تو صرف سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں ہیں اور اب انہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے کفار اپنا مال خرش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے لیکن یہ خرچ کرنا آخر میں ان کے لیے حسرت کا اور پچھتاوے کا باعث بن جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا اور ناپاک ڈھیر کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا کفار کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو ماضی کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی لیکن اگر پھر ویسا ہی کریں گے تو اگلی قوموں کا طریقہ جاری ہو جائے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت تک جنگ جاری رکھیں جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے اگر دشمن باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے اور اگر وہ روگردانی کرے تو مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کا کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے اس طرح اس بارے میں انسانی تاریخ کے نشیب و فراز کو آنکھوں کے سامنے لا کر صبر استقامت توکل حق اور باطل کی کشمکش ظالموں کے انجام اللہ کی بے بہار رحمت اور نصرت اس کا درس ہمیں ملتا ہے یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہے بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک روشن راہ ہے ایمان والے اگر اللہ پر بھروسہ رکھیں اس کے احکام کی پیروی کریں اور آپس میں متحد رہیں تو اللہ کی مدد یقینی ہے چاہے ظاہری اسباب کتنے ہی کم کیوں نہ ہو وہ صلی اللہ علیہ رکھل کے ہی سیدنا و مولانا محمد ہی اجمائین برحمت